نکالے ہوتے ہیں اقام ہوتے ہیں لیکن اتنے واضح نہیں ہوتے کئی طرح کی آیات ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم چیدا چیدا ان آیات کو بھی شامل کر رہے ہیں اپنے سلسلے کے اندر سلسلہ احکام قرآن کے اندر جن میں آ, بنیادی عقائد کا بیان بھی ہے ایسی ہی ایک آیت کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے اور یہ سلسلہ کرتے ہوئے ہم ترتیب سے چل رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیات کو لیتے ہوئے ان آیات کو جس, جن کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے آئیے سب سے پہلے اس آیت مارکر کے تلاوہ سنتے ہیں قرآن کی راشن اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی باقی ہے اسے بلکہ اسی کی بلک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں یہ جو, جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کو اور جو ہم گفتگو کریں گے آج وہ تین حصوں میں گفتگو کریں گے آہ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ اکالت خض اللہ و کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے معذ اللہ صبح نہ اللہ تعالی سے پاک ہے ایک یہ حصہ ہے دوسرا اگلا حصہ ہے اور اس کے بعد تیسرا حصہ بلو ما بات و لرد یہ دوسرا حصہ ہے کل اللہ قانتون یہ تیسرا حصہ ہے ان تین حصوں کے تحت جو پہلا حصہ ہے اس میں جن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی ان موضوعات یا ان نکات کو میں بیان کر دیتا ہوں پہلا نقطہ یہ ہے کہ سائتمبارکہ میں کن لوگوں کا مذہب اور عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے اولاد مانتے ہیں اللہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید سرقان حمید نے سابقہ امتوں میں شرک پائے جانے کی تفصیل کئی مواقع پر بیان کی ہے تو شرک پائے جانے کے تعلق سے کن کن امتوں کے متعلق قوان کریم فرقان حامد نے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ لفظ سبان میں مانی و مفاہیم کا کون سا سمندر چھپا ہوا ہے اور چوتھا نقطہ یہ ہوگا اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے تحت عقیدہ توحید کا خلاصہ کیا ہے میرے محترم اور پیارے فرین بھائیوں اور مدر جڑے کے ناظرین سب سے پہلے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں کہا گیا وقال التخض اللہ ولدن سبحانہ کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اللہ تبارک وطالیہ کا بیٹا ہے کوئی یا کوئی اولاد ہے معذ اللہ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے تو یہ کہنے والے کون تھے مفسرین نے بیان کیا کہ یا تو یہ یہود کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت عزیر اللہ نبی والی صلاح السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالی کے بیٹے تھے معذ اللہ یا پھر یہ نصارہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ صاحب السلام معذ اللہ اللہ تعالی کے بیٹے تھے یا پھر یہ مشرقین مکہ کا یا عرب کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معذ اللہ یا پھر یہ کہ اس آیتمرگہ کے حصے میں قالو کے ذریعے جو مقولہ بیان ہوا ہے جو عقیدہ حکایت کیا گیا ہے اس سے مراد تمامی کا عقیدہ ہو لفظ وفظ ولد, ولد جو ہے عربی زبان میں بیٹے اور بیٹی اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے اور ابن بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے متعین طور پر ابن بیٹی کے لیے ابن بیٹے کے لیے لیکن جب لفظ ولط بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق بیٹے اور بیٹی دونوں پر ہو سکتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حکایت اس اس کے اندر اس مقولہ کے اندر ضروری نہیں کہ کسی ایک مذہب کی طرف اشارہ کیا گیا ہو بلکہ وہ تمام لوگ جو اللہ تبارک وطالیہ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں مانتے تھے یہاں پر ان کا عقیدہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سبحانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اب بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجیب سخان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی امتوں کے شرکیہ عقائد کو بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی باست کے مقصد کو بیان کیا جائے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو باست کا مقصد ہوا کرتا تھا وہ کیا ہوا کرتا تھا انبیاء اکرام اللہ تعالی کے قریب لانے کے لیے آتے تھے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے انبیاء اکرام شریعت لے کر آتے تھے انبیاء اکرام احکام لے کر آتے تھے اور لوگوں کو اس کی پیروی کرنا ہوتی تھی قرآن مجید فقان حمید کے جو موضوعات ہیں ان موضوعات کے اندر ایک موضوع یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فقان حمید پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے ان امتوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فقان حمید نے بہت ساری امتوں کے متعلق ان کے عقیدوں کو بھی بیان کیا کہ ان کے عقیدوں میں کس طرح بگاڑ آ چکا تھا کس طرح خرابی آ چکی تھی وہ کن کاموں میں ملوث ہو چکے تھے چند حضرت ابراہیم اللہ علی نبی علیہ سات کے قوم کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے حضرت نُ عبی اللہ ساتھ وسلام کے قوم کے متعلق بیان ہوا کہ ان, ان کے پانچ بت پانچ تھے جن کی پوجا کیا کرتے تھے حضرت حد علیہ السلام کی قوم قوم آت بھی بت پرستی اس کا بیان بھی قرآن مجید نے کیا قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی بت پرستی کا شکار تھی اس کا بیان بھی قرآن مجید میں کیا گیا حضرت الیاس عالیہ نبی علیہ صلاح السلام کی قوم بھی بت پرستی کیا کرتی تھی اور ان کے بڑے بت کا نام بال تھا جسے وہ پوچھتے تھے اس کا بیان بھی قرآن مجید السقان حمید میں کیا گیا اسی طریقے سے حضرت یون علیہ نبیسات السلام کی قوم کے لوگ بھی کفر شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے اور انہوں نے حضرت یونو صلاح نبی سات کی باتوں کو جھٹلایا لیکن بعد میں عذاب الہی سے توبہ کر لی حضرت موسی علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا کیا کرتی تھی نصارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گا کرتے تھے اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے تو قرآن مجید فقان حمید نے پچھلی امتوں کے متعلق کئی مقامات پر ان کے عقائد کو بیان کیا ہے ان کے نظریات کو بیان کیا ہے تو آج جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو اس کی ابتدا ہی حکایت سے ہو رہی ہے عقیدے سے ہو رہی ہے جو ان لوگوں کا ہوتا تھا جو مشرقین کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے قالو وقالو قالو وہ یہ کہا کرتے تھے اتخذ اللہ ولدا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تو اولاد ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فرمایا سبحا نہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے انہیں یعنی پہلے ایک عقیدہ بیان کیا اس عقیدہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے براعت بیان کی تنزیہ بیان کیا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے سے پاک ہے لفظ ہو اس کے اندر معنی اور مفاہم کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے جی ہاں لفظ سبحانح کے اندر اتنی معنی کی وسعت ہے کہ جو, جو اس کے معنی پر کلام کرتے جائیں تو دل جو ہے وہ انوار سے روشن ہوتا جلا جائے سب سے پہلے کا حدیث ارد کرتا ہوں بخار شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالیہ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ قزبنی ابن و آدم ابن آدم نے میری تقزیب کی ولم یق الال اس کو اس بات کا حق نہیں تھا و شامنی ولم یق الالکا اس نے مجھے گالے دی اس کو اس بات کا حق نہیں تھا فماں تقزیب ہوں یا میری تقزیب ابن آدم نے کس طرح کی فضامہ انی لا اقدرو انعیدہ ہُما کان کہ اس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اور یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا یہ بات بیان کر دی ہے تو جس نے یہ بات اپنائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا وہ اماں شتمہ اور لوگوں میں سے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی وہ گالی کون سی گالی ہے جس کا بیان اس حدیث میں کیا گیا فقول ولادن تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ کہتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے بری ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا ہوا ہے وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے فرمایا گیا فصبہ نیخا او اولدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو تو لفظ سبحان جو ہے وہ کلمہ تنزیہ ہے کلمہ براعت ہے یعنی جب لفظ سبحان کہا جاتا ہے ہم بھی وظائف میں اور اوراد میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں ہم سبحان اللہ تو کیا مراد ہوتا ہے یہ کیا نیت کرنی چاہیے یہ لفظ سبحان جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ایوب سے پاک ہے تمام خامیوں سے پاک ہے تمام رزائل سے پاک ہے جب بھی کوئی ایسی چیز اللہ تعالی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہوتی تو کلمہ سبحان جو ہے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے روک رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا معذ اللہ بول سکتا ہے تو جھوٹ بولنا یہ ایب اللہ تعالی حریب سے پاک کوئی کہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ ایک بری بات پر قادر ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات پر قادر نہیں تو نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے دونوں ہی عقیدے خراب ہیں ان دونوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایب سے پاک ہے تو کلیمۂ تنزیح لفظ سبحان اللہ تبارک وطالع کی صفات کے تعلق سے ایک ایسا جامع کلیمہ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک وطالع صاحب کمالات ہے اللہ تبارک وطالع کی جو صفات ہیں وہ عمدہ ہیں وہ باکمال ہیں وہ صفات وہ صفات ہیں جو اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے مالک ہے خالق ہے رزاق ہے یعنی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے اللہ تعالی ان, ان صفات سے ہی متصف ہے لیکن جب بھی کوئی ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منصوب کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہوگی تو پھر لفظ سبحان جو ہے ان کی نفی کر رہا ہوگا تو چونکہ یہاں پر ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بنایا گیا کہ اس کی اولاد ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ذریعے اس عقیدے سے براعت بیان کی ب... یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جو بات بیان کی گئی اس سے پاک ہے اس سے بری ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو قرآن مجید سرکان حمید میں جا وجہ اس لفظ کی یعنی لفظ سبحان کی تکرار ملے گی اور اس تکرار کے ہر جگہ مختلف فوائد ہیں مختلف حکمتیں ہیں اور ایک پس منظر یا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک جو جس کے دل میں اعتراض ہے یا جو کفار ہیں ان کے دل میں اعتراض ہوتا ہی ہے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتا ہے جیسا کہ لوگوں نے انکار کیا کہ جب موت آ جاتی ہے موت آنے کے بعد کسے جو ہے وہ بندہ اٹھ سکتا ہے کون ہے جو اٹھا سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نفی پر عقیدہ یہ کام کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام خامیوں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ضرور ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع پر لفظ سبحان بیان کیا جاتا ہے خاص طور پر وہاں جہاں کسی شبے کی گنجائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعلق سے کسی شک شبے کی گنجائش ہوتی ہے تو اس لفظ سبحان بیان کیا جاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر جانے کا جب واقعہ بیان کیا اس آیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع کیا سبحان اللزیح من المسد الحرام من المسد الحرام الاقفا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقفا تو یہاں اس لیے بیان کیا گیا کفا نے انکار کر دیا تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میلوں کا سفر آپ ایک ہی رات میں کر کر آگئے گئے ہوں رات ہی میں گئے اور رات ہی کو واپس آ گئے بلکہ مسجد اقسہ تو دور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتوں سمانوں کی سیر کر کر آ گئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے سرکار بیان فرما رہے, بیان فرما رہے تھے مجھے میرا اللہ تعالیٰ لے گیا ہے اللہ تعالی نے اسباب بنائے جبر امین کو بھیجا براق کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں گیا ہوں لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو لفظ سبحان کے ذریعے یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالی اس بری بات سے بری ہے جس کو وہ منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو لفظ سبحان کا تذکرہ کیا وجہ پرانی مجید فقان حامد میں ملتا ہے ایک آیت میں فرمایا گیا سبحان يقولون پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کفار اللہ تعالی کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں یقول کبیرا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی برتری ہے بہت بڑی برتری تو لفظ سبحان جو ہے سبحان اللہ کہنا بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے اور حدیث طیبہ کے اندر اس کے بہت سارے فضائل مذکور ہوتے ہیں ایک حدیث پاک میں جس نے سبحان اللہ و بحمدی کہا تو وہ سو،, وہ سو اونٹ قربان کرنے والے کے برابر ہے ایک اور روایت میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم زبان پر ہلکے میزان پر بھاری اور رحمان کو پسند ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے جو سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر چکس سمندر کے جھانگ کے برابر ہوں تو جب بھی سبحان اللہ پڑھنا ہے اس میں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لفظ سبحان کے مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے ہر برائی سے پاک ہے ہر برے, برے وسط سے پاک ہے اللہ تعالی کے وہ اوساف ہیں جو اس کے شاع نشان ہیں اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شریف کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا پہلا حصہ توحید کو بیان کرتا ہے دوسرا حصہ رسالت کو بیان کرتا ہے جو کلمہ توحید کو بیان کرتا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں یعنی جو جملہ توحید کو بیان کرتا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں سب سے پہلے کیا آتا ہے لا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے تو عقیدہ توحید جو ہے وہ جب عقیدہ توحید کی جب بات ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید کا خلاصہ کیا ہے تو سب سے پہلا مرکز اور ماخذ عقیدہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو معبود مانا جائے اسی کو قابل عبادت مانا جائے اور اللہ تعالی کے سوا جن جن عقیدوں کے لوگ قائل رہے ہیں وہ یہود ہوں نصارہ ہوں مشرقین ہوں مشرقین ہنود ہوں یا مشرقین عرب ہوں وہ جن جن عقیدوں کے قائل رہے ہیں ان سب کی نفی کر دی جائے اور مسلمان یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق سمجھتے ہیں عقیدہ توحید کا خلاصہ کیا ہے عقیدہ توحید کے خلاصے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائی عبادت جاننا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے کلمہ شروع ہی نفی سے ہوتا ہے لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا الہ کہتے ہیں معبود کو ایسی ہستی کو جس کی عبادت کی جاتی ہے واضح رہے کہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے تعظیم جو ہے وہ ماں باپ کی بھی کی جائے گی اساتذہ کی بھی کی جائے گی انبیاء کی بھی کی جائے گی ہر لائق تعظیم کی تعظیم کی جائے گی لیکن جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی کی جائے گی یہی عقیدہ توحید کی بنیادی کڑی ہے دوسری بات یہ ہے عقیدہ توحید کے تعلق سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی خالق ہے رزاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ جو بھی صفات ہمیں معلوم ہے وہ صفات اسی تشریح و توضیح کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ماننا یہ بھی ضروری ہے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جیسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ویسی ہی صفت فلاں کی ہے تو یہ شرک لازم آئے گا اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی جو صفات اللہ تعالی میں پائی جاتی ہیں وہ صفات کسی میں بھی نہیں پائے جا سکتی یہاں پر ایک مغالتا ہوتا ہے اور مغالطے کی وجہ اور سبب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناموں کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پر مدد کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے اب ان ناموں کو لے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معی ہے مددگار ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو اب دوسروں کے متعلق اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا پس سمجھنا ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر بہت ساری بہت سارے ایسے کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنے لیے بھی بیان کیے اور نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کے لیے بھی بیان کیے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے اپنے لیے لفظ سمی بیان کیا کہ اللہ تعالی سنتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو سننے والا نہیں کہتے ہم بھی سنتے ہیں اللہ تعالی بھی سنتا ہے لیکن یہ بات واضح ہے انڈرسٹڈ ہے روزہ روشن کی طرح آیا ہے کہ بندوں کے سننے کی کیفیت میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے اللہ تعالی کے سننے کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ سے ہے بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے وہ عارضی ہے اللہ تعالی کے سننے کی جو طاقت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے اللہ تعالی جب چاہے ختم ہو سکتی ہے تو ایک ہوتا ہے لفظ کا اطلاق ایک لفظ اللہ تعالی کے لیے بولا جاتا ہے بعض اوقات وہ لفظ بندوں کے لیے بھی بولا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی درجنوں مثالیں ہیں تو کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے یا تو مغالتا ہوتا ہے یا ان کے دل میں پاپ ہوتا ہے اور دل میں پاپ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل جب ادب سے خالی ہو جاتے ہیں تو دل کے اندر عجیب حجان اور عجیب جو ہے وہ طوفان برپا ہو جاتا ہے اور جو اعتدال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب اعتدال ختم ہوتا ہے تو انتہا پسندی آتی ہے غلو آتا ہے اور بندہ صرف ایک ہی نقطے پہ جا کے رک جاتا ہے جو موت کا شکار ہو جاتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں الفاظوں کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھ رہا ہوتا اور پھر کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں جی خبردار جو یہ کہا کہ حضور مدد کرتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے بھائی آپ بھی سنتے ہیں اللہ تعالی بھی سنتا ہے اگر لفظ کو ہی پکڑنا ہے تو پھر تو بہت سارے الفاظ میں پکڑائی ہو جائے گی بات یہ ہوتی ہے کہ بندوں کے لیے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مانی جاتی ہیں لیکن وہ بندوں کے پس منظر کے تعلق سے مانی جاتی ہیں بندوں کی جو صفات ہوں گی وہ عارضی ہوں گی یعنی امبیا اکرام علیہ السلام کو لے لیجئے کہ انبیاء اکرام علی مددگار ہیں بلا شبہ کیا وہ ہماری صفات نہیں کریں گے قیامت کے دن حضور علیہ ساط والسلام شفات فرمائیں گے کیا شفات کرنے والا مددگار نہیں ہوگا آپ علیہ ساط وسلام کی شفات کی وجہ سے لوگ بخشے جائیں گے جہنم سے رہائی ملے گی پولیس رات پر آسانی سے گزر جائیں گے آپ علیہ ساط وسلام کے شفات کی وجہ سے لوگ بلا حساب داخل جنت ہوں گے تو کیا یہ مدد کرنا نہیں ہے بلا شبہ یہ مدد کرنا ہے تو جب اس ثابت ہے کہ حضور علیہ ساط وسلام مدد کر سکتے ہیں تو آپ علیہ ساط السلام کا جو مدد کرنا ہے ایک تو یہ لفظ آپ کے لیے بولنا جائز دوسرا فائدہ یہ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدد کرنا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے آپ علیہ ساط السلام یعنی نبی اکرم علیہ ساط والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں اب اس جملے کے اندر دیکھیے آپ ہم نے کیا کہا مخلوق اشرف المخلوقات یعنی حضور مخلوق ہے شرک کی تو نفی ہو گئی اللہ تعالیٰ تو مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں تو حضور علیہ سات السلام کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہیں ذاتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور حضور ان صفات سے متصف ہیں تو شرک کی یہاں بھی نفی ہو جاتی ہے کہ حضور مخلوق ہیں حضور اللہ کی جو بھی صفات اور کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں تو یہاں ذاتی اور اتائی کا فرق جو کیا جاتا ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں یہ ذاتی اور اطائی کا جو فرق ہے شرک کی اعلی درجے کی نفی کرتا ہے اب کوئی اس فرق کو سامنے نہ رکھے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے اور اس فرق کو سامنے نہ رکھ کے وہ مسلمانوں پر بہتان لگاتا ہے مسلمانوں کی جو جائز باتیں ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ناجائز کہتا ہے ماض اللہ بلکہ شرکیاں تک کہہ دیتا ہے اور یہ اس سے بڑھ کر الزام اور بہتان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں شرک نہیں پایا جاتا اس کو شرکیاں کہہ دیا جاتا ہے اس کی ایک مثال مزارات کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہے لوگ جاتے ہیں اور جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو کوئی تو ہوتا ہے جو مزار پہ جانے کو شرک کر دیتا ہے بھائی کیوں کیوں شرک ہے کیا نبی اکرم علیہ سات اسلام قبروں پہ نہیں جایا کرتے تھے کیا نبی اکرم علیہ ساطو السلام سے قبروں پہ جانا ثابت نہیں ہے کیا نبی اکرم علیہ ساتو السلام کی حادث طیبہ سے قبروں پہ قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے ثابت ہے تو وہاں جا کے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے جہاں شرک پایا جائے گا اسے شرک کہا جائے گا لیکن جہاں شرک نہیں پایا جائے گا اسے شرک کہنا بلا شبہ ظلم ہوگا تو دوسری بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو صفات اللہ تعالی کی ہیں اس جیسی صفات اللہ کے سوا کسی اور میں ماننا یہ شرک ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خالق مدبر مق ماننا ضروری ہے یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک پتہ بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا یہ قیدا رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کی جو کامیابی ہے کارنامے ہیں کمال ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اللہ تعالی کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہی مقن ہے اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے یہ خلاصہ تن میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں عقیدہ توحید کے تعلق سے کہ عقیدۂ توحید جو ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اب آتے ہیں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف پہلے آیتمبار کا بیان ہوئی ایک عقیدہ بیان ہوا کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ذریعے اس سے برات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس حقیدے سے پاک ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بل لہ معاف سماوات نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے پچھلی بات سے اس بات کا کیا تعلق بن رہا ہے علماء نے یہ بیان کیا کہ جو پچھلی بات ہے ایک عقیدہ بیان ہوا عقیدہ شرکیہ کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں معذ اللہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا بل لہو معاف سماواتی و بلکہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے یہ پچھلی بات کے رد کے طور پر ایک دلیل بیان ہو رہی ہے وہ دلیل کس طرح بیان ہو رہی ہے ہمارے علماء نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کئی اعتبار سے بیان کیا ہے امام ماتورید رحمۃ اللہ تعالی لے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کیوں ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے بھئی اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اولاد کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے اس بات پک کو مدد رکھا جائے کہ جب بھی کوئی اولاد کی جستجو کرتا ہے خواہش کرتا ہے اولاد ہوتی کیوں ہے اولاد کی خواہش اس لیے ہوتا ہے ہوتی ہے کہ لوگوں کو وحشت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سہارا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہے لوگوں کو اولاد کی طلب اس لیے ہوتی ہے کہ انہیں بیوی کے قریب جانا ہوتا ہے ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو بندوں میں پائے جانے والے صفات ہیں ان سے پاک ہے لوگوں کو اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ لوگ دشمن کے مقابلے میں کمی ہو سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے ہر چیز پر قادر ہے اسے کسی سہارے کی اور دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی قطن کوئی حاجت نہیں ہے تو وہ تمام کے تمام اسباب جو اولاد ہونے کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں کہ اس بنا پر اولاد ہے اس بنا پر اولاد ہے اس بنا پر اولاد ہے وہ تمام کے تمام وہ اسباب ہیں جو دنیا کے اسباب ہیں جو دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے سامنے سمجھتے ہیں کہ اس بنا پر اولاد ہونی چاہیے ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے اور امام الدین رازی رحمت اللہ تعالی اللہ نے اس مقام پر چار بڑے ہی مدلل نکات بیان کیے ہیں چار بڑے ہی مدلل نکات بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہ جو آیت ہے یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی وہ کیسے محتاج ہو سکتا ہے کسی کا بل لہو اس کے لیے تو ہے معافی سماواتی و لرد جو کچھ زمینوں آسمان میں سب کچھ اس کے لیے ہے جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اسے کسی کی احتیاط کی ضرورت ہو کسی سارے کی ضرورت ہو وہ تو ہر چیز کا مالک ہے کائنات کا مالک ہے تو یہ دوسرا حصہ ہے یہ پہلے حصے کی پہلے حصے میں جو بیان کیا گیا تھا عقیدہ عقیدہ شرکیہ اس کی نفی بیان ہو رہی ہے اور اس کی نفی پر دلیل بیان ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ممام فخر الدین چار نقطۂ بیان کیے ہیں اس میں, سے ایک میں عرض کر دیتا ہوں. اس کا خلاصہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے. دو الفاظ ہیں واجب اور دوسرا لفظ ہے وجود واجب الوجود اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ہونا ضروری ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت کوئی ایسی گھڑی گزرے جس میں اللہ تعالیٰ نہ ہو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالی کے سوا کوئی اور واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتا باقی ساری کی ساری ممکن الوجود ہوں گی اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو تو, ایک, تو وہ کیا ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا تو دو خدا کو نہ لازم آئے گا جو عقیدہ توحید کی نفی ہے اگر وہ ممکن الوجود ہوگا تو حادث ہوگا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اور بہت سارے دلائل کے ذریعے امام فخر رازی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے چار مختلف حجتیں قائم فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت وبارکہ کے اس حصے کے ذریعے جو دلیل بیان فرما رہا ہے اس دلیل کے اندر کیا حکمت ہے اگلے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا کل اللہ قانتون قنوت کہتے ہیں دوام کو سیدھا کھڑا ہونے کو اور خلاصتاً کہا جاتا ہے اثرت عبادت کو یا اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ درجے کی اطاعت کو یا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری، یا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری کو اس کا معنی یہ بیان کیا علما نے کہ جو امبیائے سابقین ہیں یعنی یہود حضرت حضر علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت موسی علیہ السلام کو مانتے ہیں نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اسی طریقے سے جو اور انبیاء آئے ان کو ماننے والے ان کا نام بھی لیتے رہے اور شرکی عقیدوں پر بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس کا کانسیپٹ اپنا شروع کر دیا یعنی جو نسارا ہیں وہ تسلیس کے قائل ہو گئے وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں اور تیسرا خدا جو ہے وہ روح القدس ہیں تسلیس کے قائل ہوئے تو حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن جن کو وہ مانتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے متی ہیں انہوں نے تو ایسا کبھی سبق نہیں دیا کہ یہ کتاب اپنایا جائے تو جن کو تم مانتے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں فرما بردار ہیں متی ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے حالانکہ وہ فرما بردار ہیں جب وہ فرما بردار ہیں تو تمہیں بھی فرما بردار ہونا چاہیے تمہیں بھی قرآن کے احکام پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اس کا یا تو یہ مطلب ہے یا پھر یہ مطلب ہے کہ آخرت کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جس طرح کے شرکی عقائد لوگوں نے اپنا لیے ہیں انہیں آخر سے ڈرنا چاہیے کہ آخرت کے اندر ہر شخص اللہ کے بارگاہ میں جواب دے ہوگا کھڑا ہوگا اور اس کی گردن جھکی ہوگی اسے دنیا میں خوف کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج اس مبارکہ کے تحت جو باتیں بیان کی کوئی غلطی ہوئی تو اسے فرمائے اور جو بھی باتیں بیان ہوئیں اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم